اُزب المنطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ قرآن المجیت قالو خل الجنت علامہ ہُدن او نسارا صدق اللّہ العظیم رب ربی شراہنی صدری و یسرلیسانی ربی یسر ولاۃو عصر و تمخیر آمین یاربلامین قرآن مجید میں ست میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ایک کال ذکر فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ لنت ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا ترجمے میں غور کیجئے گا میں کر رہا ہوں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا کون یا کس کے سوا اللہ سوائے اس کے منکانا ہودن او نسارا یا یہودی ہو یا نسرانی ہو ان دو کے علاوہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا ہرگز داخل نہیں ہوگا ٹھیک اب یہ جو مفہوم ہے نا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا یہ مفہوم اب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے یعنی فعل مزارے میں زوردار نفی پیدا کرنا فعل مزارے میں زوردار نفی کے ساتھ مستقبل کا مفہوم پیدا کرنا یہ ان اللہ ہم سیکھیں گے اور یہاں سے آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ قرآن مجید کا جو ہے شروع ہو جائے گا یہ ٹاپک فعل مظاہرے سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ فیل مزارے جو ہے یہ لفظی معنی لیے ہوتا ہے مشابے ہونا کے تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے اسم کے ساتھ کس کس چیز میں مشابہت ہے ہم نے دیکھی جس طرح جمع سالم مذکر اسم اونہ کی آواز کے ساتھ آتا ہے فیل مزارے جمع مذکر بھی اونا کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا جس طرح اینا کی آواز آپ کو اسم میں بھی ملتی ہے اسی طرح اینا کی آواز آپ کو فیل مزارے میں بھی ملتی ہے جس طرح آنی کی آواز آپ کو اسم مصنح میں ملتی ہے اسی طرح آنی کی آواز آپ کو فیل مزارے کے مصنف میں بھی ملتی ہے تو یہ مشابتیں بہت ساری تھیں آج سے ہم فیل مظاہرے کی مشابعت اسم کے ساتھ ہونا ایک اور انداز سے سیکھیں گے اور وہ انداز ہے اعراب کا اسم کا اعراب آتا ہے نا یعنی اعراب کیا ہے اسم کی تین فارمز اسم کی تین فارمز مرفو منصوب مجرور, مجرور. جس طرح اسم کا اعراب آتا ہے اسی طرح فیل مظاہرے کا بھی اعراب آتا ہے تو یہ ایک اور مشابہت آپ کے سامنے آ جائے گی فیل مظاہرے کی ایک اور مشابہت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسم کا اعراب آتا ہے یعنی جس طرح اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں عرآب کے اعتبار سے اسی طرح فیل مظاہرے کا بھی اعراب آتا ہے یعنی فی المزارے کی بھی تین فارمز ہوں گی عراب کے اعتبار سے اسم کی تین فارمز کے نام کیا تھے حالت رف حالت نصب، حالت جر نوٹ کر لیں فیل مظاہرے کی جو تین حالتیں یا تین فارمز ہوں گے ان کے نام ہوں گے حالت رف حالت نصب حالت جزم تو ظاہر بات ہے اب ہنڈریڈ پرسینٹ تو نہیں ہونی نا حالت جزم اسم کی حالت جر ہوتی ہے مزارے کی حالت جزم ہوگی اوکے جی اسم حالت رف میں مرفو کہلاتا ہے حالت میں منصوب حالت میں مجرور فیل مزارے حالت رف میں مرفو کہلائے گا اسی طرح حالت نصب میں منصوب کہلائے گا حالت جزم میں مجزوم کہلائے گا میں آ تو ہم نے فیل مزارے کی ایک اور مشابیت جو ہے پڑھنی شروع کی ہے اسم کے ساتھ اعراب کے اعتبار سے فیل مزارے مرفو ہم نے پڑھ لیا پڑھائے بغیر پڑھ لیا پڑھائے بغیر پڑھ لیا کیا مطلب کہ ہم نے جو بھی فیل مزارے کی گردان کی ہے نا وہ مرفو ہی تھی اس کی اس لیے اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج سے ہم فیل مظاہرے کی سیکنڈ فارم یعنی منصوب اور تھرڈ فارم یعنی مجزوم کو شروع کریں گے اوکے جی تو فیل مظاہرے منصوب ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا میں ہیڈنگ دیتا ہوں جی فیل مزارے منصوب اس کو گرامر والے ایک اور انداز سے بیان کرتے ہیں فیل مزارے منصوب کو وہ کہتے ہیں فیل مظاہرے خفیف لیکن گرامر کی کتابوں میں آپ کو یہ خفیف کی ٹرمینالوجی لکھی ہوئی نہیں ملے گی گرامر کی کتابوں میں آپ کو مزارِ منصوب ہی لکھا ہوا ملے گا یعنی جب بھی آپ کتابیں پڑھیں گے چاہے مدارس کی ہوں چاہے عربی گرامر پہ جو بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں آپ کو مزارِ مرفوع مزارِ منصوب اور مزارِ مظوم کی ٹرمینالوجی ملے گی لیکن ہم نے مزارِ منصوب کو مزار خفیف کے طور پہ پڑھا تھا تو آپ نے بہرحال فوکس کرنا ہے منصوب کو لیکن نام میں نے دوسرا اس لیے بتا دیا کہ اگر کہیں آپ کو خفیف بھی نظر آیا مزارے خفیف تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے یہ مس کر دیا پڑھنا یہ مزارے منصوب ہی ہوگا ٹھیک تو اب ہم دیکھیں گے جی مظاہرے جب منصوب ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے کیسا دکھتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ فی مزارے جو ہے وہ مرفو سے منصوب ہو جاتا ہے یہ دو سوال ہیں ان کے جواب دینے لگا مختصرا فعل مزارے کی تین عرابی حالتیں ہوتی ہیں حالت رف حالت نس حالت جزم یعنی فیل مزارے عراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے مرفو منصوب اور مجزوم جو نارمل گردان ہے فعل مظاہرے کی کسی بھی باب سے نارمل گردان وہ مزارے مرفوع کی گردان ہوتی ہے آج سے ہم شروع کریں مضر منصوب اور مزارے مجزوم اوکے جی تو مزارے منصوب بنانے کے لیے میں فیل مظارے کی ایک گردان کو آپ کے سامنے لکھوں گا اور اسے منسوب کر کے دکھاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ منسوب فیل مزارے کیوں ہوگا ہمارے پاس فیل مزارے یزہ ہے ایک گردان سکھا دوں گا میں آپ کو منسوب بنانا اس کے بعد آپ کوئی بھی گردان خود ہی منسوخ بنا لیں گے یہ یزہ یزبو، یزبانی یزہ نہ تذہب تزبانی تصبونا تصبینا تذبانی تصبنا اصب نصب یہ مرفو گردان میں نے پڑھ ہے آپ کے سامنے اب ہم اسی گردان کو منصوب کرنا سیکھیں گے یسبو کی گردان کو میں تین روز میں لکھ دوں گا جی یسبو کی گردان کو میں تین روز میں لکھوں گا کس طرح لکھوں گا وہ آپ دیکھیجیے پہلی رو میں میں وہ والے لفظ لکھوں گا جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ کون کون سے جی یزبو دو دفعہ تذہبو دو دفعہ ہے نا تو اس کے اوپر میں دو ڈال رہا ہوں ازہب اور نذہبو دوسری رو میں مظارے کی گردان کے میں وہ لفظ لکھوں گا جن کے آخر میں آنی اونا اور اینا کی آوازیں آتی ہیں کون سے لکھوں گا آنی اونا اینا وہ سارے نمبر دو میں لکھ دوں گا ٹھیک ہے یزبانی تین مرتبہ تذہبانی ایسے ہی نا ذ زبانے کتنی مرتبہ ہے تین مرتبہ آنی والے ختم ہو گئے یذهبون تذهبون ایک بچا اینا والا تذهبین کتنے ہو گئے 12 ہو گئے کتنے بچے دو یسبنا تسبنا وہ تیسری رو میں لکھ دوں گا تو آپ کسی بھی فعل مزاری کے گردان کو منسوب کرنا چاہتے ہیں نا تو فعل مضارع گردان کو اس طرح تین روز میں تقسیم کر لیں تین گروپس میں تقسیم کر لیں پہلے گروپ میں وہ لفظ جن کے اخر میں پیش 아 رہی ہے یذهب تزب ازبو دوسرے گروپ میں وہ لفظ رکھیں جن کے آخر میں آنی اونا انا کی واضیں آ رہی ہیں آنی اونا انا کی اور جو باقی دو بچیں گے وہ تیسرے گروپ میں آ گئے اوکے اب میں ایک ایک گروپ کو آپ کے سامنے منسوب کر رہا ہوں واحد منسوب کیسے ہوتا تھا زبر کے ساتھ نا تو یسبے واحد ہی ہے نا یہ بھی منصوب کس کے ساتھ ہوگا زبر کے ساتھ یہ بن گیا جی یزحبا کیا بن گیا یزبا تذہبہ کیا بن جائے گا تذہبہ ازہبو کیا بن جائے گا ازہبہ نذہبو کیا بن جائے گا نذہبا تو گویا پیش جس طرح اسم میں واحد اسم کی رفع کی علامت تھی اسی طرح پیش مزارے میں واحد سیہے کی رفع کی علامت ہے ٹھیک ہے زبر جس طرح اسم میں منصوب اسم کی علامت تھی واحد اسی طرح زبر جو ہے فی مزارے میں بھی واحد والے سیہے کی منسوب کی علامت ہے اوکے جی واحد میں صرف پہلے لفظ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یعنی پہلا لفظ ہم نے لیا نا ہم نے پہلے کو فوکس کیا یعنی اسم پہلے ہی تھا نا اسم جیسے ہم نے پڑھا جی زئیدن یا چلے ہم نے پڑھا جی ال الدو سے مسنا کیا بنا تھا الدانی یا المسلمو سے لے المسلم المسلمانی المسلم ٹھیک ہے المسلموں کی منصوب المسلم بنی تھی اسی طرح ہم پہلے والے لفظ کو لے رہے ہیں، یہاں پہ یسبو کو تو یہ جو پہلا گروپ ہے یہ منصوب کیسے ہوتا ہے جو پیش کو زبر سے بدل دیں دوسرا گروپ میں منصوب کرنے لگا آپ کے سامنے آپ دیکھیں دوسرے گروپ میں آپ کو ہر جگہ پہ نون نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ نون نظر آ رہا ہے اس کا نون نکال دیں گے تو مزار منصوب ہو جائے گا نون نکالنے سے مزارے کیا ہو جائے گا منصوب یزبانی کیا بن گیا کیا بن گیا تذہبا یزحبونا کیا بن گیا یزحبو تزہبونا کیا بن گیا تزہبو تزہ کیا بن گیا تزہبی اوکے جی دی؟ نکال دیا آنی اونا اینا کا تو منصوب ہو گیا مظاہرے پریشانی آپ کو اس لیے نہیں ہوگی کہ منصوب ایوے نہیں ہوا ہوگا پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا آپ کو لفظ بتائے گا کہ میری وجہ سے منسوب ہوا ہے تو ہم نے لفظ کو فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب میں ان کو ذرا صحیح طرح لکھ لوں پراپر یا کبھی بھی ایسے نہیں لکھی جاتی یا کو ہمیشہ پہ کھول کے لکھا جاتا ہے ایسے اور یہ جو یزہ اور تذہبو والے لفظ ہیں نا ان کے آخر میں ایک ایڈیشنل لکھا ان کے میں ایک ایڈیشنل الف لکھ دیا جاتا ہے اوکے جی تو دوسرا گروپ منصوب ہو گیا اب ہم کرنے لگے تیسرے گروپ کو منصوب تیسرا گروپ جو ہے نا مرفوبی ایسے رہتا ہے منصوب بھی ایسے رہتا ہے کیا تزمنا ایسے ہی رہیں گے تو اب فعل مظاہرے کی پوری کردان آپ کی منصوب ہو گئی اوکے جی فعل مظاہرے کی پوری کردان ہو گئی پھر سن لے کو منسوب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے فیل مظاہرے کے وہ سیخے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اور وہ ٹوٹل پانچ ہیں پیش کو زبر سے بدل دیں منسوب ہو گئے فیل مزارے کے وہ سیخے جن کے آخر میں آنی اونا اینا کی آواز آتی ہے ان کا نون نکال دیں منسوب ہو گئے جمع مونس والے دو سیخے جو ہیں ان کا کچھ نہیں جاتا وہ مرفوع بھی ایسے ہوتے ہیں منسوب بھی ایسے ہوتے ہیں اوکے جی اب ہم دیکھیں گے کہ فیل مزارے منصوب کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے تو کچھ حروف ایسے ہیں جو فیل مزارے سے پہلے آتے ہیں اور فیل مزارے کو منصوب کر دیتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جو فیل مزارے سے پہلے آتے ہیں اور فیل مزارے کو منصوب کر دیتے ہیں اب ایک, ایک کر کے میں آپ کو وہ حرف سکھاؤں گا ایک, ایک کر کے اوکے جی اور ان اللہ تعالی قرآن مجید کی آیات ایک اور انداز میں آپ کے سامنے آئیں گی فیل مزارے کو منسوب کرنے والا جو پہلا حرف ہے وہ ہے لن آپ کا چوتھا پارا اسی لفظ سے شروع ہو رہا ہے لن تنال البرا حتہ تنفکو مما تو اوکے تو نوٹ کر لیں جہاں بھی آپ کو یہ حرف نظر آئے گا اس کے بعد صرف فیل مزارے ہی ہوگا اور فیل مزارے منصوب ہو کے آیا ہوا ہوگا اس کے بعد فعل مزارے منصوب ملے گا آپ کو مرفوع نہیں آ سکتا اس کے بعد فعل مزارے سمجھ گی بات تو اس لیے پہچان بھی ہو جائے گی آپ کو آیت میں نے آپ کو سامنے پڑھی لن ید لن ید تو یاد خلو سے یاد خلا بنا دیا میں نے تو قرآن مزید میں آپ کو پہچان بھی ہونی شروع ہو جائے گی اب یہ پہلا حرف ہے جو فیل مزارے کو منصوب کرتا ہے منسوخ کر ہی دیا مزید یہ فیل مزارے میں کیا میننگز شامل کرے گا تو نوٹ کر لیں فیل مزارے میں یہ زوردار نفی پیدا کرے گا کیا کرے گا زوردار نفی نمبر دو فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا دو کام کرے گا یہ میننگز کے اعتبار سے کیا زوردار رفیع اور فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص یہاں تک کلیئر ہوگی ایک ایک کر کے میں آپ کو کرواؤں گا اور ایک ایک ایگزامپل آپ سے سامنے رکھوں گا پہلے سادہ ایگزامپلس پھر قرآن کی ایگزامپلس کلیئر جی یسبو کا کیا ترجمہ ذرا مجھے بتائیے شاباش وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا اور یہ مزارے مرفو ہے پہلے ہم مرفو شرفو نہیں کہہ رہے تھے اب ہم نے پڑھ لیا تو ہم کہیں گے مظاہرے مرفو ہے اوکے جی اس کے شروع میں میں لگا رہا ہوں حسن لان اس کے لگتے ہیل ہی مظاہرے منصوب ہو جائے گا یزحب اسے کیا بن جائے گا یذبا اب لئی یزہ تجوید کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا لئی یزبا تو اس کا ترجمہ زوردار نفی کے ساتھ مستقبل میں کریں گے اور وہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا وہ ہرگز نہیں جائے گا وہ ہرگز نہیں جائے گا مائی صاحب سمجھ میں آئیے فیل مزارے سے پہلے لن حرف لگا ہوا ہو تو فیل مزارے منصوب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اور یہ حرف دو میننگز ڈالتا ہے فیل مزارے میں زوردار نفی اور فیل مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص صحیح ہے اب میں آپ کے سامنے کو جملے لکھتا ہوں اور ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں کون کرے گا سب سے پہلا جملہ ٹرانسلیٹ ایکسیلنٹ یہ ریکوائرڈ ہے جی حسن ماہر ترجمہ <سان> جی حسن اتروکو مجھے پہلے بتائیے ذرا غور کر کے میننگ آپ کو نہیں پتا اس کے صرف مجھے دیکھ کے بتائیے کہ مظاہرے کا کون سے گروپ کا لفظ ہے پہلے گروپ کا پہلے گروپ میں سے کون سا ہے پہلے گروپ میں پانچ ہے ٹوٹل پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے یا پانچواں ہے سمپل الف لکھا ہوا ہے تم علامت مزارے دیکھو پہلے میں یا ہے دو میں تا ہے چوتھے میں الف ہے اور پانچویں میں نون ہے علامت مزارے یہی تو پہچان کرنی علامت مزارے کی تو گویا یہ چوتھا ہے پہلے گروپ کا اور ٹوٹل گردان کا کتنا تیرواں ماشاء اللہ تو میں والا مفہوم اس میں ہے اوکے تارا کاف جو ہے یہ چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اترکو کا کیا درجمہ ہوگا میں <سلام> چھوڑتا ہوں یا میں چھوڑوں گا سیلنٹ فیل فائل اترکو اسلا ترجمہ ہاں میں نماز کو چھوڑتا ہوں آپ کہنا چاہتے ہیں میں ہرگز نماز کو نہیں چھوڑوں گا کیا لگائیں گے اس کے شروع میں لن اترکو کیا بن جائے گا اتروکا جملہ بن گیا لن اترو کس میں ہرگز نماز کو نہیں چھوڑوں گا جی معاویہ نس بو پھر گزارے کا لفظ ہے بتائیے پہلے گروپ کا ہے دوسرے کا یا تیسرے کا ہے پہلے, پہلے کا. کا پہلے کا پانچ میں سے کون سا ہے پانچواں پانچ پانچ تو گردان کا کون سا لفظ ہے آخری مان. یعنی جمع والا جمع متکل کا لفظ ہے اور آپ کو ہے ایک اور چار کے علاوہ ہو تو فائل ضمیر ہی ہوتا ہے ساتھ ہمیشہ تو اس کا فائل کون ہے نحنو ٹھیک ہے نحنو فائل ہے تو نسبرو صبر کرنا کے معنی میں سواد بارہ استعمال ہوتا ہے تو نسب کیا مانا ہوں گے صبرتے ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صبر کریں گے نسبرو اللہ تمن واحدن ہم ایک کھانے پر صبر کرتے ہیں یا صبر کریں گے مری اسرائیل کو اللہ تعالی نے مفت میں بغیر محنت کیے منو سلوا کھلانا شروع کیا لیکن انسان چونکہ نہ شکر ہے لہذا انہوں نے حضرت سے کہا کہ یا موسا لن میرا اللہ تامن واحد ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگے صبر نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگے صبر نہیں کریں گے اوکے جی کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ اللہ نیکسٹ ید خلو فیل کے کون سے گروپ کا لفظ ہے پہلے گروپ کا پہلے گروپ کا کون سا لفظ ہے پہلا ہی لفظ ہے ٹھیک ہے اور ترجمہ کیا کریں گے وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا یدخل جنتا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے یا جنت میں داخل ہوگا اس کے شروع میں میں نے لن لگایا تو یدخلو کیا بن جائے گا یدخلا تو جو الفاظ میں نے آپ سامنے پڑھے ہیں لین خلل جنتا ٹھیک <تصفيق> ہے اور جنت میں ہر کس داخل نہیں ہوگا کون منکانا ہدن اون سارا سوائے اس کے جو نسرانی ہو اسماعیل اکزو پہلے گروپ کا لفظ ہے کون سا <تصفيق> ہے ٹھیک ہے پہلے گروپ کا چوتھا گردان کا تیرواں ایسا ہے نا پہلا گروپ یہ ہے نا اس کا چوتھا نمبر ہے اور پوری گردان کا تیرواں جھوٹ بولنے کے لیے فیل استعمال ہوتا ہے تو اکزبو کی کیا مان ہوں گے میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں جھوٹ بولوں گا آپ کہنا چاہتے ہیں میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا لن اکزبا میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا تد خلونا کس گروپ کا ہے دوسرے, دوسرے کا دوسرے کا کون سا ہے اونا والا ہے نا دوسرے کا بس لیا ماشاء آپ نے اور گردان کا کون سا بن رہا ہے جمع مذکر حاضر والا ترجمہ کر دیں بس اس کا تد خلونا ہاں تم, ہو دا. تم داخل ہوتے ہو یا داخل گے اس کے شروع میں لن لگا تو منسوب ہوگا کیا گرے گا اس کا نون ہٹ جائے گا لن تد کیا درجمہ کریں گے تم ہرگز داخل نہیں ہوگے تم ہرگز داخل نہیں ہوگے ریزل نکلا کے قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو لن حرف نظر آ جائے تو پکی بات ہے اس کے بعد فیل مزارے منصوب استعمال ہوگا لہذا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے چوتھے پارے میں آپ کو مل رہا ہے لن تنا الرا تو لن کے بعد تنالو ہے تنالو منصوب ہے اور یہ کون سا تھا لفظ بالکل اسی طرح جس طرح نہ تھا تو یہ تنا لونا تھا جو تنالو رہ گیا یہ فیل استعمال ہوتا ہے پہنچنے کے لیے الر کہتے ہیں اصل نیکی لن تنال برا تم ہرگز اصل نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاؤ گے تم ہرگز نیکی کا مزہ نہیں لے پاؤ گے ہتہ تن مما مم یہاں تک کہ اس میں سے تم خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے ہم سب نیکی کرتے ہیں نا آپ کو احساس ہوتا ہے کبھی نیکی کر کے مزہ نہیں آتا یار آپ نیکی کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا Clear? تو نیکی کا مزہ اگر لینا ہے نا مزہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے نیکی کو انجوائے کرنا ہے تو کیا خرچ کرو اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے جو تمہیں پسند ہے سمپل سی مثال ہے ماجد صاحب گھر میں بنا پلاؤ آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے آپ نے پلاؤ بنوایا یا دوپہر کو پلاؤ ہونا چاہیے یہ پلاؤ بن گیا آپ نے خوب پلاؤ کھایا رات ہوئی تو اب بھوک تو دوبارہ لگ جائے گی آپ کو آپ نے کہا جی ہاں جی کیا پکا ہے گھر میں پتا چلا پلاؤ ہی بچا ہوا ہے اس لیے کوئی نئی چیز نہیں پکی اب آپ کہیں گے دونوں ٹائم پلاؤ ٹھیک ہے نا اب آپ نے دوسرے ٹائم پلاؤ کھانا پسند نہیں کیا آپ نے کیا کیا آپ نے آڈر کر دیا آپ جو بھی آپ کا شوق ہے آپ نے پیزا آرڈر کر دیا آپ نے کچھ بھی آڈر کر دیا پیزا آرڈر کر دیا آپ نے کیونکہ اب پیزا آپ کی چوائس ہے وہ پلاؤ جو تھا وہ فریج میں رکھا ہے فریج میں رکھا ہے نا اچھا اب تصور کریں کہ شام کو تو آپ نے کھایا نہیں کیونکہ دوپہر میں کھایا تھا تو اب جب شام کو نہیں کھایا رات کو نہیں کھایا تو آپ اگلے دن صبح کھائیں گے سوال ہی نہیں پتا صبح نہیں کھائیں گے تو اگلی دوپہر کو کھائیں گے کبھی بھی نہیں اب کہیں ٹیسٹ نہیں رہا ہو پھر اگلی شام کو کھائیں گے کبھی نہیں کھائیں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پلاؤ فریج میں رکھا رکھا خراب ہو جائے گا اور پھینک دیا جائے گا ایسے ہی نا نیکی کرنے کا موقع آپ کو ملا جب آپ آڈر کر کے پیزا انتظار کر رہے تھے ڈیلیوری بوائے کا تو اسی وقت ایک فقیر آیا اور اس نے سوال کیا کہ بھوکاؤں اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دیں آپ فوراً فریج میں گئے ٹھیک ہے فریج میں تو نہیں گئے فریج کی طرف گئے وہاں سے آپ نے پلاؤ نکالا اوون میں گرم کیا ٹھیک ہے پلیٹ میں ڈالا چمچ رکھی اسے اور فقیر کو دیا نیکی ہے کہ نہیں ہے نا نیکی جب آپ پلاؤ دے رہے تھے نا اسی وقت ڈیلیوری بوائے بھی آ گیا اور اس نے آپ کو پیزا پکڑا دیا ٹھیک ہے اب وہ پلاؤ دینے کا نا آپ کو مزہ نہیں آئے گا مزہ اگر لینا ہے نا مزہ یہ ہے کہ پزے میں سے ایک پیس اس فقیر کو دے پھر جو آپ کو مزہ آئے گا نا وہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا پلاؤ تو آپ کو پسند نہیں تھا نا فقیر کو دے دیا نیکی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نیکی نہیں ہے وہ ضائع جانا تھا نا آپ نے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا تو نیکی تو ہے لیکن اصل نیکی جس میں مزہ آنا ہے وہ یہ نہیں وہ یہی ہے کہ اس پیزے میں سے ایک دو پیس آپ اسے دیں گے لوگ کھاؤ کیونکہ یہ آپ کو پسند ہے اور اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ لن تنال الرا حتہ تنفکو مما تبن تم نیکی کے مزے کو نہیں پا پاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے ٹھیک ہے جی سیزن چینج ہوا آپ شاپنگ کرنے گئے جا دس سوٹ دس کرتے لے آئے تو پچھ سال والے سوٹ اسی طرح الماری میں رکھے ہوئے جب آپ سوٹ لے کے آئے گئے دس بارہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر آپ کو آزماتے ہیں اینڈ اسی وقت کوئی سائل آ جاتا ہے اور آپ سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شاپر دیکھ کے جے ڈاٹ کے اور مختلف جی کوئی کپڑا آپ کیا کرتے ہیں نیکی آپ کہتے ہیں اچھا دو منٹ ہے اندر جاتے ہیں الماری کھولتے ہیں اور پچھلے سال کے دو سوٹ نکالتے ہیں طے کرتے ہیں شاپر میں ڈالتے ہیں اسے پیش کرتے آپ نے نیکی کی ہے نا ورنہ وہی کپڑے آپ دے کے برتن بھی لے سکتے تھے لیکن آپ نے نیکی کی خریب کو دیا مزہ نہیں آئے گا آپ مزہ آئے گا اس وقت یہ جو دس بارہ سوٹ لے کے آیا ہے نا اس میں سے ایک سوٹ سلد. سارے نہیں میں کہہ رہا ایک صرف تو جو مزہ آئے گا نا آپ کو ٹھیک اسے تو آئے گا ہی آئے گا آپ کو بہت آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لنت نال پاحت انفکو مبون تم نیکی کی حقیقت کو اصل نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے ہم کیا اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے نیکی کا مزہ لینا ہے نا تب آپ کو مزہ اس صورت میں آئے گا ورنہ وہ نیکی ہے ڈیفینیٹلی اسے میں کم نہیں کر رہا فرق صرف یہ ہے دیکھیے صحابہ کے سامنے جب یہ آئے تاز صحابہ نے اپنا اپنا جائزہ لیا انہوں نے دیکھا کہ مجھے کیا پسند ہے اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا بے شمار ایگزامپل آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ان کا سب سے بہترین باغ تھا ٹھیک ہے وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ اللہ کے لے ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے تو سب سے ماڑی چیز ہے نا جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک وہ ہم دیتے ہیں اور پھر وہی جو بات ہم کر رہے تھے اپنا بہترین وقت ہم نے کہاں لگایا دنیاوی تعلیم کیریئر بنانے میں دین کے لیے کون سا آپ نے ٹائم لگا لیا اچھا بہترین اور آدھا آپ کہاں کھاتے ہیں دنیا کے لیے ٹھیک ہے وہ لگائیں دین میں دن کا بہترین وقت مائی صاحب کہتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے صبح سے اب سر درد کے ساتھ تھکے ہارے کلاس میں بیٹھیں گے تو رزلٹس نکلیں گے وہ رزلٹس جب نہیں نکلیں گے پھر ہم کہیں گے اب اللہ کو چاہیے تھا نا کہ ہمیں عربی سکھا دیتا اتنی محنت کی ہم نے ٹھیک ہے نا تو اللہ کو کوئی نہیں چاہیے تھا جی آپ کو چاہیے تھا بہترین ٹائم نکالیں کوشش کریں اللہ کے لیے بہترین دینے کا بہترین دینے کا جب یہ دیں گے تو آپ کو نیکی کا مزہ آ جائے گا ان اوکے جی لیکن جی پہلا ہر تھا لن جس کے بارے میں بتا دیا مظاہرے کو منسوخ تو کرتا ہی کرتا ہے دو طرح کی مانوی تبدیلی لاتا ہے نمبر ایک زوردار <سلام> نفی نمبر دو <سلام> مستقبل کے ساتھ خاص کرنا یعنی اگر جملہ ہوتا دیکھیں لا یزحبو تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا کوئی زوردار نفی نہیں ہے لیکن لئی اظہبا کا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز نہیں جائے گا کلیئر ہوگیا نا تو یہ فرق آپ نے جو ہے ان اللہ کرنا ہے اور جیسے یہودی ہی کہتے ہیں کہ لن تمسن کا آگ ہمیں صرف چند دن ہی چھوئے گی نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر صرف چند روز ہم بھی یہی کہتے ہیں نا اخیر جنت ہی جانا نا اخیر تو یہی باتیں جو وہ کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں دوسرا حرف فیل مزارے کو جو منسوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی ان صرف مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ جو ان ہے نا یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے صحیح یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے مظاہرے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ تینوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے میننگز بس آپ یاد رکھ لیں اس کے میننگز کیا جاتے ہیں کہ مظاہرے کے ساتھ ماضی کے ساتھ اسم کے ساتھ کہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اشاد ان لا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں نا تو میں ان کہ اللہ تعالی کا ترجمہ کرا کے آپ کو مزید بتاؤں گا آپ نے کے ساتھ ہی بس اس کا درجم کرنے کی کوشش کرنی ہے میں جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے ذرا ٹرانسلیٹ کریں امرتو ساکب امرتو کیا درجم ہوگا امرتو میں نے حکم دیا امرتو میں نے حکم دیا امرتو ہوں میں نے اس کو حکم دیا میں نے اس کو حکم دیا ان کے یسبا کہ وہ چلا جائے میں نے اسے حکم دیا کہ وہ چلا جائے اب یہاں سے آپ کی اردو پتہ چلے گی کتنی اردو آپ کو آتی ہے میں نے اسے حکم دیا کہ وہ چلا جائے یعنی میں نے اسے جانے کا حکم دیا ٹھیک ہے میں نے اسے جانے کا حکم دیا یا مور ہاں جی یا مرو اسی ہمارا کا مظاہرے ہے وہ حکم دیتا ہے یا دے گا یا مرو. وہ حکم دیتا ہے مرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تز پہچان لیا دوسرے گروپ کا لفظ ہے زباہ یز زبا کرنا ان تز کہ کے تم ذبا کرو بکرتن کوئی ایک گائے کالا موسال ہی ان بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے ذبا کر دو یعنی اردو میں ایسے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں آپ سمپل کے کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیں جیسے میں نے کہا امرت ہوں میں نے اسے حکم دیا کہ وہ چلا جائے ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا اس نے تمہیں حکم دیا کہ تم کوئی گائے ذبا کر دو اس نے تمہیں کوئی گائے ذبا کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے دو انداز میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے لاسٹ جملہ توجہ کریں ذرا یاب دونا کیا مطلب ہوگا اس کا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے دونوں درج میں ممکن ہے نا اس کے شروع میں لگا رہا ہوں ان نے کیا کرنا ہے مظاہرے کو منسوب کرنا ہے یابودنا منسوب کیسے ہوگا نون ہٹ جائے گا این یابودو کہ وہ عبادت کریں ٹھیک ہے <تصفيق> کہ وہ عبادت کریں اس کی جب ہو لگ گیا تو الف بھی نکل گیا یہ ہم نے پڑھا ہوا ایک ماضی میں بھی جب الف کے بعد ہو زمیر آتی تھی تو الف نکل جاتا تھا اچھا بو ہو اس کو ہم میں پورے جملے میں استعمال کر رہا ہوں امر اللہ کیا مطلب ہے اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور دوسرے انداز میں درجم کیا ہوگا اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اب یہاں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ آپ کو کتنی مدد دے رہی ہے تو یہ ان تھا جی دوسرا حرف جو کہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کے کو ہم دو طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک K کے ذریعے اور ایک دوسرے کام کا مفہوم بیان کرنے کے ذریعے ٹھیک ہے مزید حروف انشاءاللہ کل پڑھیں گے سبحال بھی ہمدیکا ارد اللہ اللہ اللہ فرقہ